رسم عظی اللہ, اللہ نے تین دعائیں فرمائی مت کے لیے پہلے یہ کہ ان پر ایسا مسلط نہ والا ظالم مسلط نہ ہو جو ان کا مکمل خاتمہ کر دے مجھے ایک ایسا کاٹ نہ آ جائے جن کو مکمل کا خاتمہ ہو سکے کسی دعا فرمائی کہ ان کا آپس کے اختلاف نہ ہو تو اس دعا سے اللہ قبارکارہ نے روک دیا یہ بات نہیں کہ دعا کو بولنی ہوئی اس دعا کے ماننے سے روک دیا گیا ایسا بادشاہ ایسا زیادہ مسلط ہو جائے مکمل خاتمہ کرتے تاتالی اس وقت پڑھ رہے تھے نا ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ مکمل ہی خاتمہ کر دیں گے کیونکہ بغداد کو الٹ دیا انہوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا بغداد کی ذرا بر کے مسلمانوں کو فروٹ کرتے ہیں اب باقی جسے پڑ رہا ہے سارا خاتمہ ہو رہا ہے اہم ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا نبرالدین ببرس وانی نقر الدین ببرس کو کھڑا کیا اور اس نے الباغ کی رہنمائی میں کام کیا بہت بڑا کارنامہ اس نے میں اس نے طبیع الحمد اللہ ہمارے اور پھرین کی اختلافات ان کے ساتھ کافی جگہ پر لیکن ایسے ہے کہ اب ویسی سے مجموعی آدمی کو دیکھنا اسے بڑا اعلی آباد نے کیا اور نزید مبرت سر کی رہنمائی میں کام کیا ہے اور اللہ تعباد پھیلتے یا پھٹنے کو ایسی جگہ پر جا کر روکا کہ مکمل خاتمہ ہونے سے بچ گئے تو آج اس بات کی بسارت ہے کہ مکمل خاتمہ نے کے آلات ہوں تو اس جگہ اللہ تعالیٰ اس عالم کا غائب سبست کرتا ہے جس وقت کے پہلی جنہوں نے احتیاطیوں نے عظیم کامیابی حاصل کر لیپی کو الائٹ کے اتیادی کو ابھی آج آج دل دل دل دل دل دل دل. کیا آج کل کیا کہتے ہم لوگ کیا تو اس اچھا معنی بنتا ہے وہی یہ ہے وہی احتیاطی ہیں اس وقت احتیاطی تھے نا پہلے عظیم جو خط حاصل کر لی تو ترکیہ کا خاتمہ جس کے بعد ہوا نا انیس میں ہو گیا تھا خلاف اتنی اسی کے نتیجے میں نے خاتمہ کیا تھا کیونکہ اس وقت ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی کاغذ کے طور پر آگے آ جائیں گے اس میں انہوں نے خاتمہ کیا اور پھر جو اس کے بعد اس طرح ہوا کہ ان کو اتنی تسلی ہو گئی ہمارے شریر کے بارے میں کہ بس یہ مکمل اب ہمارے زیر کبھی دکھ نہیں سکتی اس کے بعد بھی انہوں کے جو تفصیاتی کام ہیں یہاں جنہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ بالکل اس روخت ہیں کہ گویا یہ ہمیشہ یہاں رہنے والے ہیں یہاں تک یہ اب اس کے آگے طور کوئی بات رہی نہیں تھی کہ اس وقت دنیا اسلام میں سے ایک افغانستان آزاد تھا جس کی عالمی سیاست میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی سوائے بیر پتیاں پالنے کے قبائل کے علاوہ کوئی وہ نہیں بیر پتیاں پالنے کے ذریعے پرمیش کر اور ایک گئے تو یہ رہا ہوا تھا اعجاز کا علاقہ رہا ہونے اس پر ساری ڈالنے میں آتی تھیں مشکلات اس کو سلجانے میں لے فائدہ بس یہ کوئی اسلامی مملکت آزاد نہیں انڈونیشیا ملیشیا اتنا عظیم علاقے کے پورا بڑے مجھے قبضے میں اور ادبائر کے قبضے میں میرے صوبۂ کے قبضے میں اور غیر چیلوس وغیرہ بھگتا قبضہ اور, اور لیبیا پر کس کا خالی کو یاد ہے यी यी اس پر سب سب سارے؟ صرف دو ہمارے گھر تھے کہ افغانستان کا اور ایک مجیزہ سوزی ایسے حالات میں مرالا باد میں مسلط کیا تھریٹر نے نک توڑی ہے اور اس کے نتیجے میں آزادی ملی ہے پھر میں جان نہ رہی کہ کنٹرول کریں سکت نہیں وہ سخت ہوتی جنوبی افریقہ میں گیا نا جنوبی افریقہ کے لوگ مسلمانوں کی بڑی قدر کرتے ہیں اور یہ سب منڈیلا ردار لے رہا تھا تو اس نے پہلے تلاؤ سے قرآن کرائی گئی پھر بائبل پہ پڑھوایا اور تیسرے جگہ پر گیتا تھا پرواہ کتاب سے اس میں ان کی یہ آزادی تھی نا اس میں اس ملک میں نبے فیصد کالے تین فیصد ہندو دو فیصد مسلمان اور پانچ فیصد گوریت پر حکومت کر رہے تھے جن کی افریقے کے کالوں کو نا ایک ایک عورت ان کی ایک ایک بینک کے برابر ہوتی ہے بینک کے برابر ہوتی ہے آج مرد جیسے اور پانچ بی سال گورے آئے ہوئے اور ان پر حکومت کر رہے تعلیم چلائی تیس سال تو جیل گزاری اس کے منڈی بلکہ ایک دفعہ تبدیلی جماعت گئی ہوئی تھی تو ان سے ملی تو اس نے کہا کہ ٹو یو نو شیخ ال میری طرح بےچارے بس چھ نمبر یہ تھے کہ you know انہوں نے کہا کہ ویر نو ہم شیخ ال کو نہیں پہچانتے میرا کمال ہے آپ جو آئے ہیں بڑے تریف سے آئے شیخ کو نہیں پہچانتے میرے دادا کے ساتھ شیخ الڈلا کے جیل میں اور وہاں انہوں نے ان کو آزادی کے سبق سمجھایا تھا اور پھر ہمارے والد صاحب اسے سمجھے کہ میں سمجھا میں سوچے یونیورسٹی کے طالب علم تھا اللہ کا گریجویٹ تھا یہ تو اس لیے مجھے سیاسی عالم اور اقوام عالم کے آلات کرتے چلا تو میں ساری خلا کر دور آزاد کیا مسلمانوں کا عموماً احسان کیسا ہے کہ آخر میں محمد قذافی نے اس کو کہا کہ دیکھ بھائی جب تک ڈز نہیں کرے گا آزادی نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے اسلحہ وغیرہ اس کا ہنمائی ان کو مہیا کی اس پر بڑے مغرب احسان ہیں بات کیا رک کر رہے تو اس موقع پر اللہ نے ان کو خاتمہ کیا اس میں جنوبی افریقہ جو ہے نا بڑے صغیر کے جو مجاہدین آزادی کو ایک گرفتار کرتے تھے تو ان کو, تو کو پانی کالا پانی ملتے تھے انڈمان لگ رہا ہے انڈمان جاپان آگے جگہ کالا پانی سے اور انڈونیشیا اور ملائیشیا سے جن کو گرفتار کرتے تھے نا تو ان کو جنوبی افریقہ بھیجتے تھے اتنے دور دراز تھا کہ ان کو کچھ پچوالا بھی کوئی نہ رہا تو اس دنوں نے مسلمانوں کو مجاہدین کو گرفتار کر کے جنوبی افریقہ پہنچایا ہوا تھا اور وہاں سے بیگار کے کام لیتے تھے نماز پڑھنے جو مجاہدین الگ جنگ کے لڑے ہوں ان کو نماز پر کے کتنا دکھ خردی پڑتا کئی لوگ انہوں نے ایک پہاڑی پر بسر بنائی تھی شاہ کو جب فارغ ہوتے تھے تو آ کر شاہ کی نماز کو اگا اور باقی نمازوں کو سزا پڑے اتنی مشکلات پکڑائی ان پر دچوں نے انتظار لے لیا برطانوی اور بڑی پٹائی دی پھر انہوں نے کہا جب کیا کریں کروں جان سا مسکرے پھر ان نے کہا یہ مجاہدین جو ہے بڑے جمجو ہیں اور جلدے سے لڑنے والے اگر ان کو ان کے ساتھ بات کرو یہ لڑے ہمارے لیے ہم پھر لے سکتے ہیں اچھا اچھا احمد جب بات کی تم نے کہا کہ ہم چند سرائے پر آپ کی مدد کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہماری نماز آزاد ہوگی اور ہم بخیر پا پابندیاں اٹھاؤ گے فرمانی لڑ کر دوبارہ پھر انہیں لے کر دیا تو ایسا دشمن اگر مسلط ہونے لگے کہ آخر میں کھا پینے کے حالات ہوں تو اس نے گرنے کی مدد ضرور آتی ہے اور اللہ تاک یہ خاتمہ کرتا ہے مکمل ختم کرنے کی اور ایسے خاص کے حالات مختلف موقعوں پر چکا ہٹائے ہیں تو اللہ نے محفوظ اختلافات آپس میں ہوں گے بنی صحیح کو تو کہا تھا کہ فرض دردم جاد کو خیر اللہ من کو متابا لے کے تباہ پر رکھی کو سالہ پرستی کا جو عذاب آیا امر ہوا ہے کہ آپس میں نکل کر لڑو جو قتل ہوئے وہ بھی بخشے گئے جو بچے وہ بھی بخشے گئے جو زخمی وہ بھی بخشے گئے ان کوئی امر کے طور پر ہے ہمارے رات کے لیے امر ظاہر ہی نہیں ہوگا امر تک نہیں ہوگا ایسے آلات اللہ پر کرے گا کہ اخلافات آئیں گے کچھ تو خون ہوگا خون گرے گا ایسے میں نے بارہ بتایا تو جب بے پردگی سے اس وقت کو پہنچ جائے اسکرٹ پہن کرنے کے لائے یا جو ہے تو ساری کے حالات کو اور ذمہ دار لوگوں کو تو خبر ہوتی ہو اور واقعہ بند کر کے اپنی جان بچانے کے لیے خاموشی خیال کرتے ہوں کہ ایسے کا خون ضرور گرے گا ایسے کا خون ضرور گرے گا اس خون ضرور گرے گا میرے بھائی جب ایسے حالات کو دیکھ لے تو پھر اس میں اس بوکتے وکیل کی بات کو یاد رکھنا تو اس جگہ پہ خون گرنے سے پہلے کر لینا ورنہ خون کتنے وقت عزت کرنا پڑے گی اور بہت تکلیف کے ساتھ عزت ہوگی بہت ذلت کے ساتھ ہوگی اسے پہلے عزت کر گیا تو اپنا مان کے ساتھ افیئر کے ساتھ نکل جائے گا افغانستان میں اسکرٹ پہنی ورت پہ فری تھی عراق میں فری بوسیقی بوسیقی سب، سب دینا پر دینا. اور کافر کو خاص بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اس کی اور اسکرٹ پہن نکل نکلا ہے اس پر کے جو کچھ بھی اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور نہ اس میں جان ہے جان تو غیرت سے ہوتی ہے بدن سے تو نہیں ہوتی ہے جان تو غیرت ہو گئی بدن تو نہیں کہ اللہ ہم شاہ ہم اس میں جز لگائے تو فکر ہے بات نہیں فکر ہے. بہت اچھی نہیں ہے نین میں غلط رہے گی چوٹ کھڑے ہوں اور نین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اس تنگی کی مدد گر کے گر گیا گر چاہیے گراؤنڈ چلکتے ہیں یہ تو بہت زیادہ محر ہمارے مجھے یاد ہے سن 66 میں ہمارا داخلہ گورن میڈیکل کالج میں زمانے میں آتے تھے تین طلبا ایران سے آتے تھے داخلے کے تو بی ایس مین اور جو طالبہ پہلے ایران کی وہ پہلے دن آئی آدھی ایران رانے اس کو آدانش کی ڈنگی اور اوپن اے وی آئی کارڈ کرے پرنسپل پر تھا ہمارے بڑے نئے آدمی تھے ریٹائرڈ میجر دنور جنرل تھے تو انہوں نے اس کو بلا تھا اس کو اللہ نے اتنا پانچ وقت کا دباضی تھا جو آدمی تھا اتنا اس کو نے لیا ہوا تھا کہ وہ آدمی کو ایسا کرتا تھا آ جاؤ اور آدمی کا ہشوباس سکتا تو اس کو بدایا اور اس کو کہا کہ بس یہاں اثر نہیں تو سکے کشن نہ نے دیکھا کس ٹائم پہن گئی تھی فلسطین کے بچر مقدس کے امام صاحب کی بیٹیاں سر پہ ملک صاحبہ ایسے عذاب نہیں آتا میرے پاس اس وقت بیدار ہونا ہوتا ہے آلات آتے نکلتے جاتے ہیں نکلتے جاتے نکلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ فیصلہ ادائی آ جاتا ہے موضوعی تو بتاب ہو اپنی زندگی میں اور آمال کو درست کر اور جہاں تک آواز کو پہنچا سکتا ہے سمجھا بجھا کہنا سننا کر اکیلا سننے کی آواز لگا لی کہ جتنے آدھار خراب ہو ادا پیری حفاظت کرے خود نینگی پتھر چل کر دوسرے کو کہنے والا ہو خود مناظم کر دوسرے کو کہنے والا ہو کو بات پہنچانے والا ہو اور دو اس بلا کرے کہ تعلق کرے تھے لوگوں کے ساتھ میں کھج رہائٹ نہ, ہو, نہ کریںٹھ ہو, ہو. افغانستان کے لوگ کتنے سلاخوں لوگ تھے ان کے وزین ہوتے تھے نا کہ جو سفید ڈر بڑی پگڑیاں باندھ ہوئے تسمیر لیے ہوئے بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے اور نماز وقت ہے جمعہ سے نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے کا شراب کی لگی ہوئی اسی بلی میں برس میں شراب کی بوتل لگی اسی ولی میں شراب ہو گئی اور ماں چلے ماں پگڑی تھے ماں ڈہڈی تھے جو بات کے بعد جیت اس میں بیٹھتا ہی. اور ہر روز پڑتا تھا نکھ لاؤ وہ لتروکو میں میں اس سے ہوتا ہوں اس کے رات میں تٹھا توڑتا ہوں جو تیری ناپرمانی کرتا ہر روز تک انداز ہونا پھر پڑتے دے. پھر بھی اپنے گورپر کے ساتھ بیٹھو ویسے ہو جاتے ہیں اس میں ایسے نکالی سامنے اللہ oh, علیہ oh, oh. okay.